ہند یعنی بھارت سے اشرف برکاتی صاحب سوال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین عبداللہ بن اوبئی کو کبھی مسجد سے باہر کیوں نہیں نکالا حالانکہ وہ تو رئیس المنافقین تھا وہ منافقین میں سب سے بڑا مطلب سب سے بڑھ کر منافقین قرآن پاک میں بھی جن کے بارے میں سورہ بقرہ کے ابتدا میں ہی ان کی نشانیاں بیان کی گئی و ادا لق الین آمن و کالو آمن و ادا خلو الا شاعط نم کال انََََََََََ مآکم انََانخن مستحزن کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم تو ایمان والے ہیں مسلمان ہیں اور جب اپنے شیطانوں یعنی اپنے ہم مذہب ہم بد مذہبوں کے ساتھ وہ ملتے تھے کفار کے ساتھ ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان کے ساتھ ٹٹھا کرتے تھے مذاق کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ ہم مذاق کر رہے تھے یعنی زبان پہ مسلمان ظاہر کرنا اپنے آپ کو اور دل میں ان کے کفر ہونا اسے کہتے ہیں منافق سب سے بڑا منافق رئیس المنافقین جو تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن اوبئی عبداللہ بن عبائی کو کیوں نہیں نکالا تو یہ بات غالباً ان کی معلومات میں مکمل نہیں ہے موجم الاوس کی حدیث پاک کا جو مفہوم ہے اس کے مطابق حضور علیہ السلاۃ السلام نے مسجد نبوی علی صاحب صلاحت عسلام میں تشریف فرما ہو کر خطبہ جمعہ کے اندر چھتیس منافقین ان کو نام لے لے کر نکالا وہ وہ سمجھتے یہ تھے کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام اگر سچے نبی ہوتے تو ان کو تو علم ہوتا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ہم یہاں مسلمان بن کے بیٹھے ہوتے ہیں حقیقت میں ہم تو ایمان والے نہیں ہیں تو حضور علیہ اللہ نے فرمایا اخرج یا فلان ابن فلان كا منافکكن اخرج یا فلان ابن فلان فں كا منافقن نكل جا اے فلان بن فلان تو منافق ہے نكل جا اے فلاں بن فلا تو منافق ہے اس طرح چھتىس افراد کو آپ نے مسجد شریف سے باہر نکال دیا ان كى نفاق کو اس دن آپ نے حضور علیہ السلام نے ظاہر فرما دیا تو یہ بات درست نہیں ہے کہ منافقین کی پہچان حضور علیہ اللہ وسلم نے نہیں فرمایا یا انہیں مسجد سے نہیں نکالا اللہ تعالیٰ عالم